عرض یہ ہے کہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جدید تحقیق یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس مسئلے میں مسئلے پر روشنی ڈالی اصل میں یہ مسئلہ جہاں علماء سے متعلق ہے اسی طرح طبیب سے متعلق بھی یہ اسی لیے اس میں اختلاف ہوا کہ اس زمانے کے اطیبہ یہ کہتے تھے کہ کان میں اگر دوا ڈالی جائے تو اندر چلی جاتی تو علماء نے یہ فتوا دیا کہ بھائی روزہ ٹوٹ جائے گا اب آج یہ کان پر تحقیق یہ ہوئی کہ اندر کوئی سوراخی نہیں ہے کہ کوئی دوا جائے اس لیے جدید جو علماء ہیں نئے انہوں نے یہ فتوا دیا کہ بھائی کان میں اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا ہمارے پرانے علماء بلکہ باہر شریعت اعلیٰ حضرت کتابوں میں یہ ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی دوا ڈالے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کی تلخی حلق میں کیوں نہ پائی جائے اس ان کو یہ اطلاع عتی بانیں کہ آنکھ میں کوئی سوراخ نہیں ہے کہ اندر دوا جائے موجودہ دور کے محققین نے کہا کہ آنکھ میں سوراخ ہے کہ کوئی اگر دوا ڈالے تو اندر دوا تلی جائے گی لہٰذا اب فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آنکھ میں دوا نہ ڈالی جائے میں درمیانہ فتویٰ دیتا ہوں بزرگوں کو اور ان موجودہ علماء کو بھی سامنے کے جہاں ٹوٹنے کا حکم ہے احتیاط برتی جائے ٹھیک ہے آنکھ میں دوا ڈالنی ہو تو افطار کے بعد ڈالیے یا شہری میں ڈالیے اسی طرح کان میں اگر کوئی دوا آپ کو ڈالنی ہو تو افطار یا شہری کے بعد میں ڈالیے اس طریقے سے آپ زیادہ محفوظ رہ جائیں گے